فير <تصفيق> <تصفيق> الله تعالى فرماتن يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار تجري تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وَأصابه الكبر کیا تم میں سے کوئی ناپسند کرتا ہے کہ اس کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اس باغ میں اس کے لیے ہر قسم کے پھل ہوں اور اسے بڑھاپا آ جائے جب کہ اس کی اولاد کمزور ہو پھر اچانک اس باغ پر ایسا بگولا آ پڑے جس میں آگ ہو اور وہ اسے جلا کر رکھ دے اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو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 اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم کماتے ہو اور ان میں سے بھی جو تم نے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہیں اور مت ارادہ کرو اللہ کی راہ میں ردی اور خراب چیز خرچ کرنے کا جب کہ تم خود تو وہ چیز لینا بھی پسند نہیں کرتے اللہ یہ کہ اس کی بابت تم چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے قابل تعریف ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو اس ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مزید مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح ایک شخص کا باغ ہو جس میں ہر طرح کے پھل ہوں اس سے بھرپور آمدنی کی امید ہو وہ شخص بوڑھا ہو جائے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں وہ خود بھی زافت پیری اور کبر سنی کی وجہ سے محنت و مشقت سے آجز ہو چکا ہو اور اولاد بھی اس کے بڑھاپے کا سہارا تو کیا خود اپنا بوجھ بھی اٹھانے کے قابل نہ ہو اس حالت میں تیز و تند ہوائیں چلیں اور اس کا سارا باغ جل جائے اب نہ و خود دوبارہ اس باغ کو آباد کرنے کے قابل رہا نہ اس کی اولاد یہی حال ان ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق و ریاکاری کی وجہ سے ان کے سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال خیر کرنے کی مہلت و فرصت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا یہی حال ہو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مثال کا مذداق ان لوگوں کو بھی قرار دیا ہے جو ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر عمر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں جس سے عمر بھر کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر 4538 وفتح القدیر و تفصیل القبری صدقے کا قبولیت کے لیے صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ من و اعضا احسان جتلانے اور تکلیف دینے اور ریاکاری سے پاک ہو جیسا کہ گزشتہ آیات میں بتایا گیا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاکیزہ کمائی ہو چاہے وہ کاروبار مطلب تجارت و صنعت کے ذریعے سے ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار سے اور یہ جو فرمایا کہ خبیص چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو تو خبیص سے ایک تو وہ چیزیں مراد ہیں جو غلط کمائی سے ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتا حدیث میں ہے ان اللہ طیب اللہ اقبال اللّہ طیباً اللہ تعالیٰ پاک ہے پاک حلال چیز ہی قبول فرماتا ہے دوسرے خبیص کے معنی ردی اور نکمی چیز کے ہیں ردی چیزیں بھی اللہ کے راہ میں خرچ نہ کی جائیں جیسا کہ آیتون کا بھی مفاد ہے اس کی شان نزول کی روایت میں بتلایا گیا ہے کہ بعض لوگ جو خیر کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے خراب اور نکمی کھجوریں اہل صفحہ کے لیے مسجد میں لٹکا جاتے جس پر یہ آیت نازل ہوئی بحوال جامع و ترمیزی حدیث نمبر 2987 پھر یعنی جس طرح تم خود دردی چیزیں لینا پسند نہیں کرتے اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی اچھی چیز ہی خرچ کرو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں يعدكم الفقر والله يعدكم منه وفضلا والله واسع شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے اور جس شخص کو حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی تو اسے بہت بھلائی عطا کی گئی اور ان باتوں سے عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار اور تم کسی قسم کا خرچ کرو یا کوئی بھی نظر مانو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں تبذو الصدقات فنعمه اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھتا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی بھلے کام میں مال خرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور قلاش ہو جاؤ گے لیکن برے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتا بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سجا اور سنوار کر پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفتہ اور ان کے لیے خفتہ آرزوؤں کو اس طرح جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم بھی دھڑک بڑی سے بڑی رقم بے دھڑک خرچ کر ڈالتا ہے چناتے دیکھا گیا ہے کہ مسجد مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال سو دو سو کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور مانگنے والے کو بسا اوقات بسا اوقات کئی کئی بار دوڑاتا اور پلٹاتا ہے لیکن یہی شخص سینما ٹیلیویژن شراب بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اس سے کسی قسم کی ہچ کی ہچ کی چاہٹ اور تردد کا ظہور نہیں ہوتا پھر حکمت سے بعض کے نزدیک عقل و فہم علم اور بعض کے نزدیک اسابت رائی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا علم و فہم قوت فیصلہ اور بعض کے نزدیک صرف سنت یا کتاب وہ سنت کا علم و فہم ہے یہ ساری ہی یہ سارے ہی محفوم اس کے مصداق میں شامل ہو سکتے ہیں صحیحن وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ دو شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے بحوالِ صحیح بخاری حدیث نمبر 73 تیہتر وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 815 پھر نظر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ابتلا سے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں نیک عمل کروں گا اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے اگر کسی نافرمانی فرمانی یا ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ پورا بلکہ پرانا کرنا ضروری ہے بلکہ پورا نہ کرنا ضروری ہے علاوہ ازیں نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا اس کی عبادت کرنا ہے جو شرک ہے جیسا کہ آج کل مشہور قبروں پر نظر و نیاز کا یہ سلسلہ عام ہے اللہ تعالیٰ اس شرک اس شرک سے بچائے پھر اس سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو شخص فضیلت جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ خیرات کرنا ہی بہتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں ایک وہ شخص بھی ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے صدقے میں اخفا کی فضیلت کو بعض علماء نے صرف نفلی صدقہ تک محدود رکھا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں اظہار کو بہتر سمجھا ہے لیکن قران کا عموم صدقات نافلہ اور واجبہ دونوں کا دونوں کو شامل ہے۔ بہ حوالے اپنی کثیر اور حدیث کا عموم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں لیس علیکہ ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشا و ما تنفقو من خیر فلانفسکم وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اے نبی لوگوں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے ہی کے لیے کرتے ہو اور تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا صلا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا عم صد تو ان ضرورت مندوں کے لیے ہیں جو اللہ کے کاموں میں ایسے مشغول ہوں کہ اپنے روزگار کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہ کر سکتے ہوں نہ واقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے انہیں مال دار خیال کرے تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان لوگے وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے اور تم اپنے مال سے جو کچھ خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر ان کے رب کے ہاں ان کے لئے اجر ہے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے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 وَأَمْرُهُ إِلَى ومن وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو یہ سزا اس لیے ملے گی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی سود ہی کے طرح ہے حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام پھر جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے اور وہ سود کھانے سے باز رہے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا جو کچھ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے تو ایسے لوگ دوزخی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تفسیری روایات میں اس کے اس کی شان نزول یہ بیان کی گئی ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لیوج اللہ جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتے داروں کے ساتھ بھی سلا رحمی کرنا باعث اجر ہے تاہم زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ صرف مسلمانوں کا حق ہے یہ کسی غیر مسلم کو نہیں دیے دی جا سکتے پھر اس سے مراد وہ مہاجرین ہے جو مکہ سے مدینہ آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے لیوج ہی دینی علوم حاصل کرنے والے طلبہ اور علماء بھی اس کی ذیل میں آ سکتے ہیں پھر گویا اہل ایمان کی صفت یہ ہے کہ فقر و غربت کے باوجود وہ التعفف سوال مطلب سوال سے بچنا اختیار کرتے اور الحیفن مطلب چمٹ کر سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں بعض نے الحاف کے معنی کیے ہیں مطلب بالکل سوال نہ کرنا کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے بحوال فتح قدیر اور بعض نے کہا کہ وہ سوال میں الحاق و زاری نہیں کرتے اور جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ بطور پیشہ لوگوں سے مانگیں اس مفہوم کی تائید ان احادیث سے ہوتی ہے جن میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو دو کھجور یا ایک ایک دو دو لقمے کے لئے در در پر جا کر سوال کرتا ہے مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے آیت لیسون الحاف کا حوالہ پیش فرمایا بحوالے صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو انتالیس اور حدیث نمبر چودہ سو چھہتر اس لیے پیشہ اس لیے پیشہ ور گدا گروں کے بجائے مہاجرین دین کے طلبہ علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے علاوہ ازیں حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس میں یغنی ہو اتنا سامان ہو جس کو کفایت کرتا ہو لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں سے سوال کرے گا تو قیامت والے دن اس کے چہرے پر زخم ہوں گے بحوال سنن ابی داود حدیث نمبر سولہ سو چھبیس و سنن النسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تریانوے و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر اٹھارہ سو چالیس و جامع الترمی حدیث نمبر چھ سو پچاس اور بخاری و مسلم کی روایت میں ہے کہ لوگوں سے ہمیشہ سوال کرنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا بہوالے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چورتر و صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چالیس پھر اربا کے لغوی معنی زیادتی اور اضافے کے ہیں اور شریعت میں اس کا اطلاق رب الفغل اور رب النسی پر ہوتا ہے رب الفگل اس سود کو کہتے ہیں جو چھ اشیاء میں یا کیلے وزنی اشیاء میں یا کیلی وزنی اشیاء میں کمی پیشی یا نقد و ادھار کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی تفصیل حدیث میں ہے مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا تو فرمایا مثلا گندم کا تبادلہ گندم سے کرنا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ ایک تو برابر برابر ہو دوسرے یدن بد ہاتھوں ہاتھ ہو اس میں کمی پیشی ہوگی تب بھی اور ہاتھوں ہاتھ ہونے کے بجائے ایک نقد اور دوسرے دوسری ادھار یا دونوں ہی ادھار ہوں تب بھی سود ہے ربن نسیہ کا مطلب ہے کسی کو مثلاً چھ مہینے کے لیے اس شرط پر سو روپے دینا کہ واپسی ایک سو پچیس روپئے ہوگی پچیس مہینے کی مہلت کے لیے پچیس روپے چھ مہینے کی مہلت کے, کے لیے جائیں حضرت علی رضی عنہ کی طرف منسوب قول میں اسے استر بيان کیا گیا ہے كل قرض جر منفعة فهو ربا بحوال فتح القدير شرح الجامع الصغير نوي جلد حديث نمبر چار مطلب قرض پر لیا گیا نفع سود ہے یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا کاروبار کے لیے دونوں قسم کے قرضوں پر لیا گیا سود حرام ہے اور زمانے جاہلیت میں بھی دونوں قسم کے قرضوں کا رواج تھا شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کے دونوں کو شریعت نے بغیر کسی قسم کی تفریق کیے دونوں کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جو عام طور پر بینک سے لیا جاتا ہے اس پر اضافہ سود نہیں ہے اس لیے کہ قرض لینے والا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جس کا کچھ حصہ وہ بینک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے تو اس میں کیا قباحت ہے اس کی قباحت ان متجددین کو نظر نہیں آتی جو اس کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بڑی قباحتیں ہیں مثلاً فرض لے کر قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو یقینا نہیں ہے بلکہ منافع تو کجا اصل رقم کی حفاظت کی بھی ضمانت نہیں ہے بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب جاتی ہے جبکہ اس کے برعکس قرض دہندہ چاہے وہ بینک ہو یا کوئی کار کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہر صورت میں لازمی ہے یہ ظلم کی ایک واضح صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض و منفات کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے معاشرے میں اخوت بھائی چار ہمدردی تعاون اور شفقت و محبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں اس کے برعکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کو فروغ ملتا ہے ایک سرمایہ دار کو اپنے سرمایہ کے نفع سے غرض ہوتی ہے چاہے معاشرے میں ضرورت مند بیماری بھوک افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بے روزگار اپنی زندگی سے بیزار ہوں شریعت اس شقاوت و سنگ دلی کو کس طرح پسند کر سکتی ہے اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں بہرحال سود مترکن حرام ہے چاہے ذاتی ضرورت کے خاطر لیے گئے قرضے کا سود ہو یا تجارتی قرضے پر پھر سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت یا میدان حشر میں ہوگی پھر حالانکہ تجارت میں تو نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے دوسرے اس میں نفع نقصان کا امکان رہتا ہے جبکہ سود میں دونوں چیزیں مفعود ہیں علاوہ ازیں بیع کو اللہ نے حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے پھر یہ دونوں ایک کس طرح ہو سکتے ہیں پھر قبول ایمان قبول ایمان کے بعد یا علم ہو جانے پر توبہ کے بعد پچھلے سود پر گرفت نہیں ہوگی پھر کہ وہ توبہ پر ثابت قدم رہتا ہے یا سوئے عمل اور فساد نیت کی وجہ سے اسے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے اس لیے اس کے بعد دوبارہ سود لینے والے کے لیے وعید ہے اس کے بعد اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور اللہ کسی ناشکری اللہ کسی نا گناہگار گناہ گار کو پسند نہیں کرتا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور وہ زکوۃ ادا کرتے رہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو فعلم و رسول پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہی ہیں نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ سود کی معنوی اور روحانی مذرتوں اور صدقے کے صدقے کی برکتوں کا بیان ہے سود میں بظاہر بڑھوتری نظر آتی ہے لیکن معنوی حساب سے یا معال مطلب انجام کے اعتبار سے سودی رقم ہلاکت و بربادی ہی کا باعث بنتی ہے اس حقیقت کا اعتراف اب یورپی ماہرین معیشت بھی کرنے لگے ہیں پھر یہ ایسی سخت وعید ہے کہ قرآن مجید میں اور کسی معصیت کے ارتکاب پر نہیں دی گئی اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا ہے کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کرائے اور بعض نہ آئے اور بعض نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے بحوالِ ابن کثیر پھر تم اگر اصل ذر سے زیادہ وصول کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے ظلم ہوگا اور اگر تمہیں اصل زر بھی نہ دیا جائے تو یہ تم پر ظلم ہوگا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين